امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہ بلاغا کے خطبہ نمبر گیارہ میں ارشاد فرماتے ہیں یہ خطبہ جنگ جمل میں علم اپنے فرزند محمد بن حنفیہ کو دیتے وقت ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اپنے دانتوں کو بھیچ لینا اپنا کاسا سر اللہ کو آریتن دے دینا اپنے قدم زمین میں گاڑ دینا لشکر کی آخری صفوں پر اپنی نظر رکھنا اور دشمن کی کثرت و طاقت سے آنکھوں کو بند کر لینا اور یقین رکھنا کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے